کیا نور فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجماعد صفر ایک سو تریسٹھ حدیث نمبر سترہ ہزار بائیس فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام دس دس بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد علی آلہ و صحبہ و بارک و سلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ شان و عظمت کے تعلق سے کچھ آج سنیں گے آقا علی صلی اللہ کی چار شہزادیاں ہیں ان میں سب سے لاڈلی شہزادی سب سے کم عمر شہزادی خاتون جنت فاطمت الظہرا رضی اللہ تعالی عہا ہیں جو کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی امی جان ہے مفتی احمدیار خان نے ان کے لیے بہت پیارا کلام لکھا ہے رتبہ اس لیے کونین میں عصمت کا عفت کا شرف حاصل ہے ان کو دامن زہرا سے نسبت کا دنیا اور آخرت کو کون کہتے ہیں عسمت اور عفت جو ہے جو پاک دامنی ہے اس کا رتبہ دنیا اور آخرت میں اس لیے ہے کہ اس کو خاتون جنت کے دامن سے نسبت حاصل ہو گئی ہے سبحان اللہ جو جانا خلد میں ہو پائے زہرا سے لپٹ جاؤ جسے کہتے ہیں جنت ملک ہے خاتون جنت کا نبی کے دل کی راحت اور علی کے گھر کی زینت ہیں بیاں کس سے ہو ان کی پاک تینت پاک تلعت کا انہی کے مہپارے دو جہاں کے لاج والے ہیں یہی ہیں مجمع بحرین سر چشمہ ہدایت کا رسول اللہ کی جیتی جاگتی تصویر کو دیکھا کیا نظارہ جن آنکھوں نے تفسیر نبوت کا بطول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہیں اور دے پتہ جنت کی نگہت کا نبی کی لاڈلی بیوی ولی کی ماں شہیدوں کی سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی شاہزادی اور مولا علی جو ولی اللہ ہیں سید الاولیاء ہیں سبحان اللہ ان کی زوجہ محترمہ اور دو شہیدوں کی ماں سبحان اللہ یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا سبحان اللہ یہاں جلوہ نبوت کا ولایت کا شہادت کا تعال اللہ اس سعدین کے جوڑے کا کیا کہنا کہ رحمت کی دلن زہرا علی دولا ولایت کا وہ اطراط جو کہ امت کے لیے قرآن ثانی ہے نبی کا ہے چمن یعنی شجر اس پاک منبت کا وہ چادر جس کا آنچل چاند سورج نے نہیں دیکھا بنے گی خشر میں پردہ گناہ گاران امت کا اگر سالک بھی یارب دعوی جنت کرے حق ہے جو وہ سہرا کی ہے یہ بھی تو ہے خاتون جنت کا مفتی احمد یارخان نئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر سالک یارب یہ دعویٰ کرے جنت کا دعوی کرے کہ یہ جنتی ہے تو حق ہے کہ جنت جو ہے خاتون جنت کی ہے اور یہ سالک جو ہے یہ خاتون جنت کا ہے کیا شان خاتون جنت کی کیا بات رضا اس چمن کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول آپ کی ولادت باقاعدت میرا کالی سلاط اسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اس سے پانچ سال پہلے ہوئی اور آپ کا نام فاطمہ لقب زہرا اور بتول ہے آپ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا میرے اکالد سلاط اسلام نے فرمایا کنز العمال حدیث نمبر چونتیس ہزار دو سو بائیس تری فور تری فور ٹو میرے آقا اسلام جو کہ خاتون جنت کے بابا جان ہیں حسنین کے نانا جان ہیں فرماتے ہیں اس میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالی نے اس کو اور اس کے محبین کو دو زخ سے آزاد کیا ہے سبحان اللہ آپ کے القابات القاب کیا ہوتے ہیں لقب کیا ہوتا ہے اچھے نام کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اچھے کاموں کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو لقب کہتے ہیں برے کے وجہ سے بھی پڑ جاتا ہے جیسے ابو جہل وہ جاہل تھا تو اس کو ابو جہل کہا گیا وہ تو اچھے کاموں کی وجہ سے جو نام پڑتا ہے اس کو بھی لقب کہتے ہیں خاتون جنت حسنین کریمین شہیدین جلیلین سیدین قمرین نی رضی اللہ تعالی عنہما کی امی جان ان کا ایک لقب ہے ام السادات یعنی سادات کی اصل یعنی جتنے بھی سید ہیں آپ ان کی سبحان اللہ آپ ان کی بنیاد ہیں مخدمہ کائنات کہا جاتا ہے آپ کو اس لیے آپ تمام کائنات کے لیے قابل تعظیم ہیں آپ کو کہا جاتا ہے دختر مصطفی پیارے اکاری سلاط اسلام کی بیٹی آپ کو کہا جاتا ہے بانوے مرتضی یعنی حضرت علی المرتضی شیر خدا سید الاولیاء کرم اللہ تعالی وجہ ال کی اہلیہ آپ کو کہا جاتا ہے سردار خواتین جی جہاں, جہاں جنا سردار خواتین جہاں ہو جنا دنیا اور جنت کی عورتوں کی سردار آپ کو کہا جاتا ہے سیدہ آپ کو کہا جاتا ہے طیبہ آپ کو کہا جاتا ہے طاہرہ آپ کو کہا جاتا ہے ذاکیہ آپ کو کہا جاتا ہے راضیہ آپ کو کہا جاتا ہے مرضیہ آپ کو کہا جاتا ہے آپ کی شانے بیان کریں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کا ایک لقب ہے زہرا زہرا منز جنت کی کلی سبحان اللہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے الگ تھلگ تھی تو آپ کو بتول کا لقب ہوا آپ جنت کی کلی ہیں اس لیے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کے مبارک جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی اور سبحان اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ والی وسلم اس خوشبو کو سونگا کرتے تھے یہ آپ کا لقب ہوا زہرا سبحان اللہ طاہرہ ذاکیہ جن چیزوں سے عورتیں آزمائش میں مبتلا کی جاتی ہیں ان سے آپ مرا تھیں ان سے آپ پاک صاف تھی میرا اکالی سولا تو اسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوروں کی طرح حیض و نفاظ سے پاک ہے سرحان اللہ جن کا نام مبارک ہے بھی فاطمہ جا قیر سیدا تاہرا تو جان آپ پہلا کھو سد مصطفی سلام اکالی سلاد و سلام, آقا آقا سلام کی شاہزادی کی کیا کیا کی کی تعریفیں اور کیا کیا فضائل بیان کی جائے, جائے آپ سر سے لے کر پاؤں تک ہم شکلیں مصطفیٰ تھیں سرحان اللہ آپ کے چلنے کا انداز پیارے اکالی سلاط و سلام کے چلنے جیسا تھا آپ کا اندازے گفتگو محبوب علی سلات و سلام کے اندازے گفتگو جیسا تھا میرے اکالی صلات و سلام سفر پر جاتے تو سب سے آخر میں اپنی لاڈلی شہزادی خاتون جنت سے ملاقات فرماتے سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے اپنی شہزادی سے ملتے کاش ہم بھی بیٹیوں کو اہمیت دیں. دیں بیٹیوں سے محبت کریں بیٹیوں کو پیار کریں بیٹیوں کی تربیت کریں اور بھی بہت سارے فضائل ہیں کسی پنجابی شاعر نے بہت وہ تو اچھے اشار کہیں کچھ وہ بھی آخر میں عرض کرتا ہوں اے مصطفیٰ دامن تی قرار فاطمہ مولا علی دی شان دار سنگھار ملک دی سالار فاطمہ زہرہ جدو بھی آئیاں کھڑے ماں تو منگے کل دی بی فاطمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پنچن پاک کی سچی محبت عطا فرمائے خاتون جنت کی محبت عطا فرمائے مولا مشکل کشا کی محبت عطا فرمائے حسنین کریمین جلیلین شہید این کریمین نی رین ظاہر کمر رضی اللہ تعالی نما کی محبت عطا فرمائے ان کے نانا جان کی سچی محبت عطا فرمائے فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے آمین بجاہ النبی نبی صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم